<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له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 في الصحيحين یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پر مشتمل ہے اس کتاب میں تقریباً دو ہزار حدیثیں ہیں اس کتاب کو کتاب کے رائٹر نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلے مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق علم سے ہے اور کتاب علم میں وہ مقصد جس کا تعلق علم سے ہے اس میں چار کتابیں ہیں ان میں سے دوسری کتاب وہ ہے جس کا تعلق جمع القرآن و فضا سے ہے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بارے میں قرآن کریم کو لکھنے کے بارے میں قرآن کریم کو یاد کرنے کے بارے میں اور قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں اس کتاب کا ہم چھٹا باب شروع کریں گے باب نزول القرآن علا سب آتی باب ہے اس بارے میں کہ قرآن قرآن کا نازل ہونا سات حروف پہ سات حروف یہاں حروف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک فیل ہوتا ہے ایک اسم ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ حروف سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں میں نے کچھ گفتگو پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ قرآن کریم بنیادی طور پہ عربوں کے قبائل میں سے قریش قبیلے کی زبان میں نازل ہوا ان کے لب و لہجے میں نازل ہوا لیکن آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی زبان ہو جب اسے اس زبان کو استعمال کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں بہت سے قبائل ہوں بہت سے ملک ہوں بہت سے علاقے ہوں بہت سی اسٹیٹ اسے استعمال کرتی ہوں تو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ تک ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے اور عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک معنی ہے ایک چیز ہے اس کا نام کیا ہوگا معنی ہے تو اس کے لیے لفظ کون سا ہوگا تو کسی کسی معنی میں کسی کسی چیز میں ایسا ہوتا ہے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کسی کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس معنی کی ادائیگی کے لیے اس چیز کا جو نام ہوتا ہے اس معنی کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک قبیلے کے ہاں ایک ہوتا ہے دوسرے قبیلے کے ہاں دوسرا ہوتا ہے اور تیسرے قبیلے کے ہاں تیسرا ہوتا ہے تو ایک معنی کی ادائیگی کے لیے کبھی ایک ہی لفظ ہوگا تمام قبائل میں اور کبھی ایک معنی کی ادائیگی کے لیے چھ لفظ ہوں گے قبیلے سات ہیں لفظ چھ ہوں گے دو قبیلے ایک جیسا لفظ استعمال کرتے ہوں گے یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے پانچ الفاظ ہوں گے یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے چار الفاظ ہوں گے یا ایک معنی کی دہگی کے لیے تین الفاظ ہوں گے یا دو لفظ ہوں گے اور عام طور پہ ایک معنی کی دہگی کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا میں نے مثال بھی دی تھی کہ آپ آئیں یہ معنی ہے اس کے لیے عربی میں الفاظ کوئی کہے گا اقبل کوئی کہے گا تعالی کوئی کہے گا حلوما کوئی کہے گا عصر تو یہ اس کی ایک مثال ہے تو قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا لیکن نبی علی و والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی قرآن کے حروف میں اضافہ کیا جائے چنانچہ اضافہ ہوتا رہا یہاں تک یہ اضافہ سات حروف تک پہنچ گیا تو انہی کا تذکرہ ہے اس باب میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ حروف سے ہٹ کر ایک اور لفت بھی استعمال کی جاتا ہے جو آپ میں سے کئی احباب نے سنا ہوگا اور وہ کیا ہے کرا اور کہا جاتا ہے کہ کراط کتنی ہیں جی سات کراعت ہیں کہیں کہا جاتا ہے دس راتیں ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ام کرام ہیں ورش ہیں, قالون ہیں اور بھی بہت سارے ہیں تو قراءات اور چیز ہیں حروف اور چیز ہیں حروف اربوں کے سات قبائل جو کسی کسی معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جایا کرتے تھے تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا یعنی کہ ایک معنی کی ادائیگی کے لیے مختلف الفاظ مختلف قبائل کے لحاظ سے یہ ہوئے حروف اور قرآب کیا ہیں یہ ایک ہی حرف کے اندر پڑھنے کے مختلف طریقے مثال کے طور پہ مالکی یو الدین اور مالکی یو الدین ایک راتھی مالکی الف کے ساتھ اور دوسری کس کے ساتھ الف کے بغیر ایسے ہی مم غافل اماں عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں یہودی منافق کافر یا مم اللہ بغافل اما تا اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو اے مسلمانوں تم کر رہے ہو تم اور یہ کا فرق یا ملون تا ملون یا اور تا کا فرق ایسے ہی عجیبتا و یسکرون یا پھر عجیب تو مد یہاں پہ ہلکی ہوگی یا لمبی مد ہوگی تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک ہی حرف کے اندر تیر ہیں پڑھنے کے طریقے میں ان کے ایک کا انداز اور ہے دوسرے کا اور ہے تیسرے کا اور ہے چوتھے کا اور ہے اور اس طرح کر کے مشہور کی راتیں کتنی ہیں سات ہیں لیکن اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کیا ہیں یہ حروف ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ جناب عثمان ابلی عفان نے اپنے زمانے میں جب قرآن لکھوایا تھا تو ایک حرف پہ لکھوایا تھا قریش کے حرف پہ انہوں نے کہا تھا ان چار لوگوں سے جو اس کمیٹی کا حصہ تھے جنہوں نے قرآن لکھنا تھا کہ جب تم لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر قریش کی زبان میں تحریر کرنا ہے تو چھٹا باب کیا باپ نذور قرآن سب کی احرف قرآن کا نازل ہونا سات حروف پہ یہاں پہ یہ بھی وعدے کر دوں کہ یہ سات کے برحق ہیں ہر کرات بالکل ٹھیک ہے اور ہر کراعت کا دوسری کراعت کے مقابلے میں اضافی فائدہ ہے آپ کسی ایک کراط کے مطابق تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو دو کراعتیں آتی ہیں تو اچھی بات ہے تین آتی ہیں تو اور اچھی بات ہے چار آتی ہیں اور اچھی بات ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکو ہند کے منکرین حدیث میں سے ایک بڑا نام جاوید امغام دی وہ ان کراعات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی سازش ہے یہ مختلف قراتیں ہونا کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی سازش ہے حالانکہ اجمیوں کی سازش یہ ہے کہ جوید احمد غامدی دی کا منکر ہے عجمی ہو کر عربی تو سارے مانتے ہیں سات کی سات کی رات کو اور امام حفظ جو ہیں وہ بھی کیا ہیں وہ اجمی ہیں تو وہ بھی انقرات کو مانتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ منکرین حدیث کی اپنی دنیا ہے جس حدیث کو ان کی عقل مانے اسے لے لیتے ہیں اور جس حدیث کو ان کی عقل نہ مانے اسے بڑے بڑی سنگینی کے ساتھ اسے رد کر دیتے ہیں رجیکٹ کر دیتے ہیں تو اصل میں یہ پیروکار ہیں اپنی عقل کے احادیث کا پیروکار وہ ہوتا ہے جو ہر حدیث کو مان لے اس کی عقل میں اترے یا نہ اترے اور منکر منکرین حدیث ان کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں احادیث میں سے ان احادیث کو مانتے ہیں جنہیں ان کی عقل قبول کرتی ہے تو یہاں پہ حدیث نمبر ایک سو ساٹھ یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ عنہ محاصر ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل, علی جبریل نے مجھے قرآن پڑھایا ایک حرف پہ ایک حرف کے مطابق اور وہ کون سا حرف تھا قریشیوں کا فرا تو میں نے ان سے رابطہ کیا ان سے تکرار کیا ان یعنی کے میں نے ان سے کہا کہ ایک حرف کافی نہیں ہے میری امت مشقت میں پڑ جائے گی فلم ازل استزد تو میں ان سے اضافے کا مطالبہ کرتا رہا وہ نہیں اور وہ مجھے اضافی حرف دیتے رہے ان حروف میں اضافہ کرتے رہے انہوں نے کہا دو حرف پہ میں نے کہا اور ان کا تین میں نے کہا اور ان کا چار حتن تہ صبح تھی احرف یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سات حروف تک تو اب عربوں کے کئی قبائل تھے تو ان میں سے جو سات مشہور اور بڑے قبائل تھے ان کے مطابق کیوں نازل ہوا امت کی آستانی کے لیے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے اور جب جناب عثمان ابن عفان نے دیکھا کہ اب سات حلوف کا ہونا امت کے لیے مشقت ہے تو انہوں نے پھر ایک حرف کے مطابق قرآن کریم تحریر کروایا جب شروع شروع اسلام تھا تب ایک حرف کا ہونا کئی لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا تھا نرمی یہ تھی اسانی یہ تھی کے ساتھ حروف اور جب جناب عثمان کا زمانہ آیا تب تخویف کیا تھی اسانی سانی کیا تھی امت کے لیے کہ ایک ہی حرف رہے اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 161 کی طرف 161 میم یعنی کہ اس کو رویت کرنے والے کون ہیں امام مسلم آن عبی بن قال کنتو فی المسجد عبی بن کاب رضی اللہ عنہ سے رویت ہے اور عبی بن کاب کا قرآن کی دنیا میں تلاوت کی دنیا میں بڑا نام ہے یہ عبی بن کاب سے رویت ہے کہتے ہیں کہ کن فی المسجد میں مسجد میں تھا داخلاس تو ایک آدمی داخل ہوا نماز پڑھنے لگا علی تو اس نے ایسی تلاوت کی, کی جسے میں نے اس کے سامنے رد کر دیا جسے میں نے نقابل قبول قرار دیا جس پہ میں نے اس کے سامنے اتراز کیا داخلہ آخر پھر ایک اور داخل ہوا سوا تو اس نے ایک ایسی کی جو اس کے, ساتھی کی کے علاوہ تھی یعنی جو پہلے داخل ہوا تھا اس کی سے مختلف تھی اس دوسرے آدمی کی کرا اب کتنی کرتے ہو گئیں تین یعنی کہ مراد کے ہیں تین حرف ایک حرف عبی بن جانتے ہیں دوسرے وہ صاحبی جو داخلوں کے نماز پڑھنے لگے تیسرے وہ جو بعد میں آئے فَلَمَّا قَدَيْنَ الصَّلَا جب ہم نے نماز ختم کر لی دخلنا جمیعن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب ایک ساتھ نبی علی علیہ السلام پہ داخل ہوئے آپ کے پاس گئے فَقُلْتُ تو میں نے کہا یہ کون ہے میں نے کہا عُبَيْ بِنْ قَاب اِنَّا هَذَا قَرَعَ تِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهُ کہ بے شک اس آدمی نے ایک ایسی قرات کی ہے ایک ایسی تلاوت کی ہے۔ جسے میں نے اس کے سامنے رد کر دیا ہے جس پہ میں نے اس کے سامنے اطراز کیا ہے وداخل آخر ایک اور داخل ہوا فقراء سوا قراءت صاحبی تو اس نے اپنے صاحب اپنے ساتھی کی قراءت کے علاوہ قراءت کی اس سے مختلف قراءت کی فامرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے عبی بن قاب کی شکیت سننے کے بعد کہا عما تو آپ نے ان تو ان دونوں کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقارا آ یہاں پہ لفظ دیکھیے گا دھیان سے کارا نہیں ہے کارا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک آدمی نے تلاوت کی یہاں پہ ہے کارا آ دو آدمیوں نے فقارا آ تو ان دونوں نے تلاوت کی ان کے باری باری دونوں نے تلاوت کی فہسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی السلاۃ وسلام نے اچھا قرار دیا شاہ ان کے معاملے کو آپ نے تحسین فرمائی ان کے معاملے کی آپ نے تحسین فرمائی ان کے انداز کی یعنی کہ آپ نے درست قرار دیا فسوقی فی نفسی من تقریب فسوقی تو واقع ہوئی ڈال دی گئی فی نفسی میرے دل میں مینت تقریبی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی تقریب بن بنکاب کہتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ اللہ میری تلاوت کو بھی درست قرار دے رہے ہیں ان دونوں کی تلاوت کو بھی درست قرار دے رہے ہیں تو میں میرے دل میں کیا واقعہ ہوئی تکذیب یعنی کے میرے دل میں خیال واقعہ ہوا کہ ناؤود باللہ نبی علیہ السلاۃ والسلام ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں ہوا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے یہ وسوسہ فوری طور پہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا اور یہی وہ وسوسہ ہے جو آج ان منکرین حدیث کے دلوں میں شیطان نے ڈال رکھا ہے لیکن بن کعب کے دل میں وسوسہ آیا تو اللہ نے نکال دیا اور ان کے دل میں وسوسہ آیا تو اس نے اپنی جگہ بنا لی تو فسوقی تافی نفسی من تقدیبی تو واقعہ ہوئی میرے دل میں کیا واقعہ ہوئی من تقدیب نبی علی السلاۃ کی تقزیب یعنی کہ آپ کو جھوٹا قرار دینے کا معاملہ ایسی تقریب واقع نہیں ہوئی تھی از جب کنت مہتا فل جاہلی تھی جاہلیت میں کفر میں جب میں کافر تھا اس وقت بھی میرے دل میں نبی علی السلاۃ کے خلاف ایسی تقریب واقع نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی تقزیب اب میرے دل میں واقع ہوئی فلما رآ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ما قد غشینی ضرب فی صدری پس جب دیکھا نبی علیہ السلام نے ما اس حالت کو ما قد غشینی جو مجھ پہ تاری ہو چکی تھی جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس نے مجھے دھانپ لیا تھا جب آپ نے وہ حالت دیکھی جس نے مجھے دھانپ لیا تھا مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جو میرے اوپر چاہ چکی تھی تو ذارا بافی صدری آپ نے میرے سینے پہ مارا آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا کن تو میں پسینے سے بہ پڑا یعنی کہ میں پسینے میں ڈوب گیا پس میں پسینہ پسینہ ہو گیا الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا اور گویا کہ میں ایسے ہو گیا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں فرا ڈر در ڈرتے ہوئے ڈر کے مارے میری ایسی حالت ہو گئی اللہ سے ڈر کے مارے گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یعنی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں مجھے پکڑ لیا گیا ہے میرے دل میں جو خیال آیا ہے وہ پتا چل گیا ہے میں گویا کہ اپنے آپ کو مجرو محسوس کر رہا ہوں فراقہ گویا کہ میں ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں حالانکہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے اس لیے ابئی نے ابئی بن کاب کیا کہہ رہے گویا کے فراقاب گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں فراکن ڈرتے ہوئے تو یہ بن بنکاب تین حروف کے بارے میں سنا تو فوری طور پہ یقین نہ آیا دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تقریب کا دائیا پیدا ہوا تو نبی علی اللہ نے ان کی کیفیت پہچان لی آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس کی برکت سے یہ جو وسوسہ آیا تھا وہ نکل گیا اور بن بنکاب اس وسوسے سے پاک ہو گیا لیکن اگر اس وسوسے کو عقیدہ بنا لیتے نظریہ بنا لیتے تو پھر وہ کفر ہونا تھا لیکن ایسا خیال آئے اور نکل جائے تو انشاءاللہ اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن جب کبھی ایسی کافیت ہو تو فوراً کیا پڑھیں کہ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس حدیث کو آپ مثال بنا سکتے ہیں کس چیز کی امیر علی نے کیا کہا تھا لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جنہیں وہ سمجھ سکیں مان سکیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اللہ کے رسول کی تکلیف کی جائے تو آج اگر ہم پاک و ہند کے کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں جہاں پہ لوگوں کو مشکل سے اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا آتی ہے اور وہاں پہ عالم دین کوئی بھی نہیں ہے اور ہم جاتے ہی انہیں ساتوں کراتے ان کے پڑھانی شروع کر دیں اور یا نماز پڑھائیں تو نماز میں ہم مشہور کرات کی بجائے دوسری کرا پڑھیں تو وہ تو فتنے میں واقع ہو جائیں گی ہاں پہلے ہم ان کو تیار کریں پہلے بتائیں کہ اتنی کراطیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر کبھی ہم ایسا کر لیں تو پھر بھی کوئی حرض نہیں ہوگا حالانکہ سعودی علماء کرام کی فتوا کمیٹی کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں ہوں اس علاقے میں وہی وہ قرات کریں جو وہاں پہ مشہور و معروف ہے ان کے نماز میں, باقی مدرسے میں کسی مسجد میں سیکھنے سکھانے کے موقع پہ, استاد کے سامنے آپ سب کراتے سیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فقال علی تو مجھ سے کہا کس نے نبی علیہ السلات وسلام نے کون کہہ رہے ہیں اوبئی بن کاب یا عبی اے عبی مجھے پیغام دیا گیا میری طرف پیغام بھیجا گیا پیغام بھیجنے والا کون اللہ لانے والے کون جبریل مجھے پیغام بھیجا گیا کیا ان ان کے قرآن قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو على حرف ان ایک حرف کے مطابق فردت تو میں نے اس کی طرف رجوع کیا کس کی طرف اللہ کی طرف انہ امتی کہ میری امت پہ آسانی فرمائیں فرد تو اس نے مجھے دوسری بار پیغام بھیجا اقراء والا حرفن کہ آپ اس کی تلاوت کریں دو حرف کے مطابق فردت تو علیہ ہی میں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا انحب بن اعلی امتی کہ اے اللہ میری امت پہ نرمی فرما حووی نرمی فرما آسانی فرما تقویف فرما فردہ علیہ سالیتا تو مجھے تیسری بار اللہ نے جواب دیا کہ قرآہو علیہ سباتی احرف کہ آپ اس کی تلاوت کریں سات حرفوں کے مطابق فلکہ اور آپ کے لیے ہے بکلی ردتن ہر جواب کے بدلے میں نبی علی صاحب نے کتنی بار اللہ سے رابطہ کیا تین بار جواب اللہ کی طرف سے کتنی دفعہ آیا تین دفعہ تو فرمایا فلاں <رَدَّتِن> اور آپ کے لیے ہے ہر اس جواب کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے ایک سوال سوالا جو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو تین دفعہ جواب دیا ہر جواب کے بدلے میں آپ مجھ سے کوئی دعا کر سکتے ہیں کوئی سوال کر سکتے ہیں جو میں قبول کر لوں گا فلاں بالکل ردت کہا آپ کے لیے ہے ہر اس جواب کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے کیا ہے آپ کے لیے مس ایک سوال ایک دعا نی آپ مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں آپ مجھ سے وہ دعا کر سکتے ہیں ہا، ہا کی زمین؟ جاری کی طرف وہ جواب فقلتو تو میں نے کہا اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ اغفر فر اے اللہ میری امت کو معاف کر دے وہ اخر تو سا اور میں نے تیسری دعا کو لیٹ کر دیا لین اس دن کے لیے یرغبلی میری طرف ساری کی ساری مخلوق راغب ہوگی جب ساری کی ساری مخلوق مجھ سے سفارش اور دعا کی رغبت کا اظہار کرے گی حتی ابراہیم یہاں تک ابراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ کو ایک تو آپ کی یہ دعا قبول کی کہ سات حرف آپ کو دیے دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے یہ انعام دیا کہ فرمایا آپ تین دعائیں کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ دو دعائیں مفرت کے لیے کی اور ایک دعا آپ نے لیٹ کر لی اور اسے آپ شفات کے طور پہ قیامت استعمال کریں گے باب کیا تھا ہمارا کہ قرآن نادل ہوئے سات حروف پہ تو کتنی حدیثیں یہاں پہ آئی ہیں اس بارے میں دو حدیثیں آئی ہیں ویسے اس سات حرف کی احادیث کو تقریباً بائیس صحابہ کے نے روایت کیا ہے ٹونٹی ٹو اور اس حدیث کو لومائے کے نام نے متواتر حدیث قرار دیا ہے اس کے باوجود یہ منکرین حدیث اللہ ان کو ہدایت دے یہ ایسی چیزوں کے منکر ہیں اس کے بعد باب کیا ہے ساتواں باب ہے باب ترتیب سور صورتوں کی ترتیب کے بارے میں یہ باب ہے قرآن کریم میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے بارے میں حدیث نمبر 162 162 ٹو اس کو روایت کرنے والے کون ہے صرف امام بخاری ان یوسف ابنی ماحق ماحق بھی پڑھ سکتے ہیں ماحق بھی پڑھ سکتے ہیں یوسف بن ماحق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں انی عند ام المؤمنین کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالہ کے پاس تھا تو جناب ایشا کیا مومنوں کی کیا ہے ماں ہے اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے جو ان پہ تومتے لگائے ان کے خلاف بکواس کرے وہ مومن نہیں ہے جناب ایشا ماں ہیں کن کی مومنوں کی تو یوسف المائی کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عراقی جب ان کے پاس ایک عراقی آیا فقال کون سا کفن بہتر ہے کے کون سا کفن بہتر ہے کیسا کفن ہونا چاہیے قالت تو ام المؤمنین نے فرمایا وہی حقات تیرے اوپر افسوس ہے وما یا اور تجھے وہ کیا نقصان دے گا کیا مطلب کفن کوئی بھی ہو تجھے کیا نقصان ہے جب تو میت ہے مرا ہوا ہے قبر میں جا رہا ہے تیرے, تیرے لواحقین جو بھی کفن دے دیں ٹھیک ہے چلے گا کالیا امل مبمنین اس آدمی نے کہا امل مبمنین ارینی مصحف مجھے اپنا مصف دکھائیں لکھا ہوا قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے مجھے دکھائیں قالت تو جناب لیمہ کیوں کس لیے دیکھنا چاہتے ہو سبب کیا ہے قال کال علی فل قرآن شاید میں یا تاکہ میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں تاکہ میں اس کے مطابق قرآن کو ترتیب دوں کیا مطلب قرآن کریم میں جو ایتوں کی ترتیب ہے لیلے مثال کے طور پہ ایتو کی جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس سے کہا جاتا ہے توقیفی یعنی کہ اس میں ہمارا کوئی اجتہاد نہیں ہماری کوئی محنت نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کیا کہتے ہیں توقیفی یعنی کہ توقیفی ہے اتحادی نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے صورتوں کا تو ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ صورتوں کی ترتیب قرآن کریم میں توقیفی ہے یا اتحادی ہے کے کے بعد بعد عمران اس کے بعد سورہ نساء. یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے توقیفی ہے یا یہ صحابہ کلام کا اتحاد ہے انہوں نے سوچو بچار کی اور اس انداز کے قرآن کو ترتیب دیا صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے اگرچہ اختلاف موجود ہے صحیح بات یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب بھی کیا ہے توقیفی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے نبی علی السلاۃسلام کو جیسے حکم ہوا ویسے یہ ترتیب آج موجود ہے لیکن قرآن کے نازل ہونے کے لحاظ سے ترتیب مختلف ہے یعنی کہ ترتیب نزولی نازل ہونے کے لحاظ سے نازل ہونے کے لحاظ سے پہلی صورت الگ ہے دوسری سورہ مدت سے رہے جبکہ قرآن کی موجودہ ترتیب جو ہے اس میں پہلی سورت فاتح ہے دوسری ہے, ہے چوتھی نساء جناب عثمان ابن افان نے جب قرآن کو ترتیب دیا تو صورتوں کی ترتیب وہ تھی جو نبی علیم نے آخری عمر میں برقرار رکھی بتائی جس کے مطابق تلاوت کرتے رہے جس کے مطابق آپ نے جبلیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں آخری دورہ کیا لیکن کئی صحابہ کے پاس صورتوں کی ترتیب مختلف تھی مثال کے طور پہ انہوں نے اعتبار کیا نازل ہونے کا یہ قرآن کی کون سی صورت پہلے نازل ہوئی اس کو پہلے پھر دوسرے نمبر پہ وہ،, وہ دوسری جو اس کے بعد نازل ہوئی وہ تیسری تو اس طرح کر کے صورتوں کی ترتیب میں کچھ اختلاف تھا صحابہ کے نام میں اسی لیے جناب عثمان بن نے حکم دیا تھا کہ باقی سارے مسائل جو ہیں وہ جلا دیے جائیں عبداللہ ابن مسعود عراق میں تھے عمر فاروق نے ان کو بھیجا تھا عراق میں کوفہ میں دعوت و تبدیلی کے لیے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے اپنے مصحف کو نہیں جلایا اسے اپنے پاس رکھا اسی کے مطابق تلاوت کرتے تھے تو کوفہ کے لوگ عراق کے لوگ انہیں معلومات تھیں عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب کے بارے میں اور یہ کہ اس کی ترتیب جناب عثمان کے مصحف کی ترتیب سے مختلف ہے اس لیے جناب سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنا مصحف دکھائیں میں اپنا مصحف آپ کے مصحف کی ترتیب کے مطابق کر لوں گا کہ القرآن علی تاکہ میں قرآن کو ترتیب دوں آلیہ ہی اس کے مطابق آپ کے مصحف کے مطابق فَإنَّهُ يُقْرَو غير مؤلف کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے بغیر ترتیب کے یعنی کہ ہمارے ہاں کوفہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں وہ ترتیب نہیں ہے جو عثمان ابن افان والی ہے فعنح یقر غیرف اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ عراقی گفتگو کر رہا ہو حد عثمان کے نئے مسائف لکھوانے سے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے ایک یہ کہا گیا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے حد عثمان کے مصائف لکھے جانے کے بعد لیکن عبداللہ ابن مسود نے اپنے مصف کو اس کی ترکیب کو برقرار رکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو ہوئی ہو حد عثمان کے مصائف لکھائے جانے سے پہلے کہتے ہیں فَإنَّهُ يُقْرَعُ اس کی تلاوت کی جاتی ہے غیرم بغیر ترتیب کے قالت امین عشا نے کہا وہ ماں اور تجھے کیا نقصان ہوگا قبل ان میں سے جو بھی صورت تم پہلے پڑھ لو یعنی کہ ساری صورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں صورتوں کی ترتیب اگر تم آگے پیچھے کر لیتے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم سورہ بقرہ کے بعد عالم کی بجائے نسا وہ پڑھتے ہو اور نسا کے بعد عالی عمران پڑھتے ہو تو اس میں کوئی ارد نہیں ہے تو کہا وہ تجھے کیا نقصان ہوگا ایہو قرآت قبلو جو بھی صورت تم پہلے پڑھ لو انما نزلہ اس کے نہیں اس میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوا اس میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوئی سورت فصل، وہ مفسل کی ایک سورت ہے اِنما نزل سوائے اس کے نہیں نازل نازل ہوئی اولما نزلہ منہ سب سے پہلے جو اس میں سے نازل ہوئی قرآن میں سے کیا نازل ہوئی سورت کن ایک صورت میں سے من المفصل مفسل صورتوں میں سے اب سوال پیدا ہوگا کہ مفصل صورتیں کیا ہیں پرانے قریب میں کئی صورتیں بہت لمبی ہیں ان کو کہا جاتا ہے تیوال تیوال صورتیں سات ہیں اور پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی آیتیں سو ہیں یا سو کے قریب قریب ہیں ان کو کہتے ہیں مین میا سے مین اور کچھ صورتیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے مسانی اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے مفصل مفصل فاصلے سے ہے یہ وہ صورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں جہاں بسم اللہ کی وجہ سے جلدی فاصلہ آ جاتا ہے جلدی وقفہ ہو جاتا ہے یہ مفصل صورتیں سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہیں تو یہ کہہ رہی ہوں عمر من عیشا کہ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ مفصل صورتوں میں سے ایک ہے اور مفصل صورتوں میں سے ایک ہے تو کون سی وہ صورت ہے مراد ایسا کی یا سورہ الگ ہے یا سورہ مدثر ہے سب سے پہلے وہی کون سی نازل ہوئی تھی سور الگ کی ابتدائی پانچ ہے تھی اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی تھی سورہ مدثر اور سورہ الگ کے درمیان وہی کا انکتاب ہی رہا ہے وہی نازل نہیں ہوتی رہی اس لیے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی سورہ مدسر کی ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی کے انقطاع کے بعد ایک عرصہ وحی بند رہی تو وحی کے انقطاع کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی تھی <coughs> تو یہاں پہ کہتی ہیں ام المؤمنین انما سوائے اس کے نہیں کہ نازل ہوئی اول سب سے پہلے جو چیز اس قرآن میں سے نازل ہوئی وہ کیا نازل ہوئی سورت ایک صورت من المفصل مفصل صورتوں میں سے اس سورت میں ذکر والنار جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی مفصل صورتوں میں سے ہے اور اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اس سے لگتا ہے کہ ام المؤمنین سورہ لے رہی ہیں جنت کا تذکرہ ہے وہ آدمی قرآن کی صورتوں کو ترتیب دینا چاہتا تھا امل مومن نے کہا پریشان نہ ہوا کرو اس اختلاف کی وجہ سے کیوں کیونکہ سب سے پہلے جو صورت نازو رہی ہے وہ فاتحہ نہیں ہے وہ بکرا نہیں ہے جو صورتیں آج قرآن کے شروع میں ہیں یہ پہلے نازل نہیں ہوئی فرما رہی ہیں پہلے سورت جو نازل نہیں ہوئی وہ تو مفصل مفسل میں سے ہے جو قرآن کے آخر میں ہیں اور اس سورت میں جنت و جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے یہ نشانی ہے اس کی فرما رہی ہیں حتی اذا یہاں تک کہ جب لوگ لوٹے اسلام کی طرف مائل ہوئے اسلام کی طرف تو نازل الحلال ہوں تب حلال و حرام نازل ہوا کب حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے یعنی کہ شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقیدے کی باتیں ہیں جنت جہنم کی باتیں ہیں آخرت کی باتیں ہیں ان میں حلال و حرام نہیں ہے ان میں یہ نہیں ملے گا کہ شراب حرام ہے یہ چیزیں نہیں ملیں گی شروع کی صورتوں میں جو نازل ہونے کے لحاظ سے شروع کی صورتیں ہیں۔ فرماتی ہیں حتی اذا ثابن ناصر اسلامی یہاں تک جب لوگ لوٹے اسلام کی طرف مائل ہوئے اسلام کی طرف تو نازل الحلال والحرام تب حلال و حرام پہ مشتمل وہی نازل ہوئی ولو نازل اول شیئن اور اگر سب سے پہلے یہ چیز نازل ہوتی کہ لا تشرب الخمرہ شراب نہ پیو لقالو البتہ وہ کہتے کون کہتے لوگ کہتے لا ندع الخمرہ ابداً ہم شراب کبھی بھی ترک نہیں کریں گے بلو <تسجد> نازلہ اور اگر سب سے پہلے یہ چیز نازل ہوتی کہ لا تزنو زنا نہ کرو بدکاری نہ کرو لقالو تو لوگ کہتے اس کے بعد ام المؤمنین فرماتی ہیں ام المؤمنین میں قرآن کے بارے میں بڑی اہم معلومات دے رہی ہیں بتانا چاہتی ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جو وہی مکہ میں نازل ہوئی ہے اس میں عام طور پہ عقائد کا بیان ہے اخلاق کا بیان ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ شراب چھوڑ دو, قاری چھوڑ دو حلال و حرام کا عام طور پہ مکہ واری وہی میں تذکرہ نہیں ملے گا اسلام وہی اللہ نے اس انداز سے نازل کی کہ لوگ اسے قبول کر لیں پھر فرماتی ہیں لقد نازل بھی مکہ تعالی محمد البتہ تحقیق یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوئی وہ آگے آ رہا ہے لیکن جب نازل ہوئی تو کیا صورت تھی ہی کہتی ہیں کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہی لجار جب کہ وہ حالیہ ہے جب کہ میں لجار لڑکی تھی العبو میں کھیلا کرتی تھی چھوٹی عمر کی تھی بالکل کیا نازل ہوا کیا نازل ہوئی بلیسرازل ہو. تو لقد نازلہ کا فائل یہ ہے بلیسا کہ یہ ایت نازل ہوئی اور یہ ایت کے صورت کی ہے سورہ کمر کی سورہ کمر کس پارے میں ہے پارے میں تو کون سی صورت ہے مفصل صورت ہے تو نازل یہ کہاں پہ ہوئی ہے مکہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں نازل ہونے والی ایتوں میں سے ہے اور میں سے ہے لیکن قرآن میں کہاں ہے آخری تین چار سپاروں میں ہے؟ تو کہتی ہے وہ نازل کیا ہے تو یہ اس سے پہلی ایت کیا ہے پہلی ایت سمجھیں گے تو پھر یہ پہلی آیت ہے ان قریب اس ان لوگوں کو ان کافروں کو شکست ہوگی وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کر جائیں گے میدان چھوڑ کر جائیں گے ایسا کہاں ہوا پھر بدر میں ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برسا تم اور بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت ان کے اصلی سزا ان کو بدر میں نہیں ملے گی اصلی سزا تو ان کو قیامت کے دن ملنی ہے بدر میں بھی ان کو شکست ہوگی بڑی مصیبتیں ان پہ آئے گی بڑی تلخی ان کو برداشت کرنا پڑے گی لیکن بڑی ساتو مؤدہ قیامت ہے مؤد ان کے وعدے کا وقت اصدار تو ملنی ہے قیامت کے دن بہ اور قیامت بہت بڑی مصیبت ہے وہ امر اور بہت کڑوی چیز ہے بہت تلخ حقیقت ہے اس کے بعد کہتی مزرت سورت البقرتی وال نسا اللہ اور نہیں نازل ہوئی سورہ بقرہ سورہ نساء مگر ان دنوں جب کہ میں آپ کے پاس تھی جب میرا نکاح ہونے کے بعد میں شادی کر کے آپ کے پاس آ چکی تھی تب سورہ بقرہ نازل ہوئی یعنی کہ سورہ کمر وہ نازل ہوئی ہے مکہ میں قرآن میں آخری تین چار سپاروں میں ہے اور سورہ بقرہ سورہ نساء یہ نازل ہوئی ہے جب میری شادی ہو چکی تھی مدینہ میں ہجرت کے بعد اور قرآن میں کہاں ہے شروع میں تو کہتی ہوں نظر جو وانا اندہو اور نہیں نازل ہوئی سول نساء مگر جب کہ میں آپ کے پاس تھی کالا راوی کہتے ہیں کون سے راوی شروع میں راوی کون سے تھے یوسف بن ماحق وہ کہتے ہیں تو نکالا جناب ایشا نے لہو اس آدمی کے لیے اس اداقی کے لیے المصفہ اپنے مصف فعملت علیہی تو انہوں نے لکھوائی علیہی اسے آہ یہ سور صورتوں کی اہتیں لکھوائی اس کو صورتوں کی اہتیں لکھوائی کہ سورہ بکرا کی اتنی اہتیں ہیں سورہ نساء کی اتنی اہتیں ہیں یہ چیز البتہ ام المؤمنین نے لکھوائی اب موضوع کیا تھا ہمارا ترتیب و سور باپ کیا ہے صورتوں کی ترتیب تو اس سے آپ کو پتا چلا نے عش کی گفتگو سے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو صورتوں کی ترتیب اور تھی لیکن جس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی علی اللہ نے آخر میں برقرار رکھا ہے وہ اور ہے اور اسی کے مطابق آج ہم الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس ترتیب کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ وہ ترتیب ہے جس کو نبی علی السلاۃ والسلام نے آخری وقت میں برقرار رکھا اب ہم آتے ہیں باب نمبر آٹھ کی طرف کیا باب ہے باب من الصحابہ صحابہ کے میں سے قاری حضرات صحابہ کے میں سے بڑے بڑے قاری کون تھے بڑے بڑے آفت کون تھے <coughs> حدیث نمبر 163 163 تریسٹ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بیان مسروق مسروق سے روایت ہے مسروق بن اجدع یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں قالہ وہ کہتے ہیں زکر عبداللہ عند عبداللہ بن عمر عبداللہ کا تذکرہ ہوا عبداللہ بن عمر کے ہاں یہ کون سے عبداللہ ہے عبداللہ بن مسعود ان کا تذکرہ ہوا کس کے پاس عبداللہ بن عمر کے پاس فقالہ تو وہ کہنے لگے کون عبداللہ بن عمر کہنے لگے زا کردولل یہ وہ آدمی ہے لا ازال احبه میں اس سے مسلسل محبت کرتا ہوں کرتا رہوں گا بعدما سمعت الرسول اللہ بعد اس کے کہ میں نے نبی علی صادق السلام سے سنا تھا یقول آپ کہہ رہے تھے ان یعنی جب سے اللہ کے رسول سے میں نے یہ حدیث سنی ہے جو آگے 아 رہی ہے اس وقت سے لے کر میں اس آدمی से عبداللہ بن مسعود سے مسلسل محبت کرتا ہوں تو کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے تھے اس تقریب من اربع قرآن, قرآن کی قرآن کی قرآن لو چار آدمیوں سے اس کی اس کی معنی کیا ہوتا ہے مانگنا لینا جیسے آپ کہتے ہیں نا ویا کے ہم تو اس سے مدد مانگتے ہی ہیں اس سین کا معنی ہوتا ہے مانگنا لینا طلب کرنا تو فرمایا اس تقری القرآن قرآن طلب کرو قرآن کی کراط لو قرآن کی کراط حاصل کرو منبات چار آدمیوں سے میں عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسعود سے فبادہ ابھی تو آپ نے آغاز کیا بھی ان کے نام کے ساتھ عبداللہ بن مسعود چار آدمی آپ نے بتانے تھے لیکن پہلے نمبر پہ کس کا نام لیا عبداللہ بن مسعود کا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا کیا مقام ہے قرآد کی دنیا میں تلاوت کی دنیا میں قرآن کی دنیا میں سالم مولا بدیفہ دوسرے نمبر پہ قرآن کس سے لو سالم سے جو کہ ابوفا کے ازاد کردہ غلام ہے سالم بن ماقل تیسرے نمبر پہ وہ ابئی ابن کاب کس سے لو قرآن عبی بن قاب سے چوتھے نمبر پہ کس سے لو معاد بن جبل سے اگر آپ غور کریں گے تو ان میں سے پہلے دو مہاجر ہیں عبداللہ بن مسعود اور سالم مولابی ادیفہ اور آخری دو انصاری ہیں مدینہ کے باشندے ابئی بن کابل کالا راوی کہتے ہیں لا ادری بادہ آب ابئی او اوبی محاد رابی کہتے ہیں لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے میں بھول گیا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے آغاز کیا تھا پہلے نام لیا تھا عبی کا یا محاد کا آخر میں دو صحابی ہیں نا ابئی بن کا ماد بن جبل ان کے بارے میں راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے نام ابئی کا پہلے لیا تھا یا محاذ کا کالا یہ کون کہہ رہے ہیں یہ راوی کون سی ہیں زیادہ امید یہ ہے کہ یہ کالا سے مراد امر بن مرہ ایک راوی ہیں تو عمر بن مرہ راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب میرے استاد ابراہیم نے یہ حدیث سنائی تو انہوں نے حدیث میں حدیث سناتے ہوئے پہلے نام عبیق علیہ تھا کہ معاذ کا یہ بول گیا ہوں اس سے آپ اندازہ کریں کہ حدیث کے راوی حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے بھئی چار آدمیوں کا نام لینا ہے کوئی بات نہیں آپ آگے بچھے کر دیں لیکن نہیں کوشش ہے کہ نام ویسے لیں جیسے اللہ کرسول نے لیے تھے اور جہاں شک پڑا بتا دیا کہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے عبئی کے نام دیا تھا کہ مواد بن جبل اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احادیث یاد کرنے میں ہم تک پہنچانے میں علماء حدیث نے کتنی مہنتیں کی ہیں اور کتنی توجہ دی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منکرین حدیث وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات تو قبول کر لیتے ہیں عرب شعارہ کے اشعار پر اعتماد کر لیتے ہیں لیکن احادیث پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شرط سے محفوظ رکھے حدیث نمبر 164 164 قاف اس کو رویت کرنے والے بھی امام بخاری اور امام مسلم ان قطادہ قطادہ سر ویت ہے قطادہ بن دیامہ صدوسی یہ بھی تابعی ہیں ان انس رضی اللہ عنہ قطادہ کس سے رویت کریں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں جمع القرآن قرآن جمع کیا على عہد النبی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اربعات ان چار لوگوں نے سب کے سب کن میں سے ہیں انساریوں میں سے ہیں نمبر ایک عبی جن کو عبی بن کعب نمبر دو معاد بن جبل نمبر تین ابو زید نمبر چار زید بن ثابت قلت لی آنس میں نے آنس سے کہا کون کہلے کتادہ دادہ کہ میں نے انس سے کہا من ابو زید یہ ابو زید کون ہے تو احد یہ میرے میں سے ایک ہیں میرے انکلز میں سے ایک ہیں اور بخاری کی اور میں آتا ہے کہ جناب انس سے مالک نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن حفظ کر چکے تھے جمع کر چکے تھے تو انہوں نے ابو دردار کا نام لیا یہاں جو روایت ہمارے سامنے اس محبوبردار نہیں ہے تو پانچ کا نام تو جناب انس نے بھی لے دیا اور اوپر عبداللہ بن عمر نے بھی چار کے نام حدیث میں بتائے ہیں ان چاروں میں سے دو جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علی صلام کے زمانے میں کئی لوگ قرآن یاد کر چکے تھے لیکن جناب السبل مالک نے ان کا تذکرہ کیا جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں نے آپ کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا اصل اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کرنا یہ اس لحاظ سے ایک مسئلہ تھا کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا ایک صاحب آئے قرآن لے کے چلے گئے ان کے بعد کو اور صورت نازل ہو گئی کو اور وہی نازل ہو گئی تو اس کے باوجود آپ کے زمانے میں کئی حافظ قرآن تھے کئی کاریہ قرآن تھے ان میں سے چند دیکھے نام یہ آئے ہیں ان علوایات میں جو ہم نے پڑھی حدیث نمبر 165 165 قاف اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی امام مسلم بھی دونوں کا اتفاق ہے اس لیے اس کے آخر میں آیا قاف یعنی کہ اتفاق یعنی کہ اس کو پر اتفاق ہے امام بخاری کا امام مسلم کا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک اللہ کے رسول کس سے سے بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے قرآن کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں قال ابئی کہنے لگے اللہ, لک کیا اللہ نے میرا آپ کے سامنے نام لیا ہے قال اللہ, اللہ کلی آپ نے کہا اللہ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا ہے فجال اوبین ابئی رونے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر آج لوگ خوش ہوتے ہیں میرا نام فلا ملک کے وزیر اعظم نے لیا ہے فلاں ملک کے صدر نے لیا ہے اور یہاں پہ کتنا بڑا اعزاز بن بنکاب کا نام کس نے لیا اس شہنشاہ نے جو اسمان و زمین کا مالک ساری مخلوقات کا مالک جس کے علاوہ کوئی حقیقی بادشاہ نہیں اس اللہ نے بن بنکاب کا نام لیا بن بنکاب نے خوشی سے رونا شروع کر دیا اللہ نے میرا نام لیا اور میرے بھائیوں یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھی نام لے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا نام لے یقیناً آپ چاہتے ہوں گے تو خوشخبری موجود ہے مسلم شریف کی حدیث ہے چند دن پہلے آپ نے پڑھی ہے میرے خیال میں آپ پڑھ چکے ہیں یا پھر میں نے تفسیر میں ذکر کی ہوگی کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت سیکھتے اور سکھاتے ہیں قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں یعنی کہ تلاوت ہو یا ترجمہ ہو یا تفسیر ہو یا قرآن کے حکام و مسائل ہوں تو قرآن جب سیکھ اور سکھا رہے ہوں جمع ہو کر چاند لوگ تو اللہ رب العزت ان پہ سکون عادل کرتے ہیں ان کو رب کی رحمت ڈھانک لیتی ہے فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں ان کے پاس جو اللہ کے پاس تھے ان یعنی کے مقرر فرشتوں کے ہاں اللہ ان کا تذکرہ کرتا اللہ ان کا نام لیتا ہے تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں حفظ کرنے کے لحاظ سے تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لحاظ سے تفسیر جاننے کے لحاظ سے احکام و مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے صبح و شام آپ کی قرآن کے ساتھ گزرے یہ جو اتنا آپ ٹائم دیتی ہیں نا ٹی وی چینلز کو سوشل میڈیا کو اس میں کمی کریں اس, اس میں سے بہت سارا وقت اب آپ قرآن و حدیث کو دے دیں تو برآل باپ کیا تھا صحابہ کے نام میں سے قاری کون کون ہیں تو بھائی بے بہت بڑے قاری ہیں اتنے بڑے قاری کہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے اور اللہ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن کی کتاب سنائیں الفصل ثانی ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں فصل ثانی پڑھ رہے ہیں دوسری کتاب کی پہلی فصل کیا تھی جم القرآن الکریم یہ پیج کون سا ہے 94 فور فور پیج اگر آپ دیکھیں گے چورانوے تو پہلی فصل کیا تھی جمع القرآن کریم کریم جمع کرنا اور اب دوسری فصل کیا ہے فضل تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت پہلا باب باب تلاوت قرآن قرآن کی تلاوت کی کیا ہے فضیلت ہے اس فصل میں گیارہ باب ہیں پہلا باب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی فضیلت حدیث نمبر ون سکسٹی اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابي موسى الاشعري ابو موسى اشعري سے روایت ہے قال ابو کہتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ماثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كماثل الاطر الجاه اس مومن کی مثال جو قران کی تلاوت کرتا ہے كماثل الاطر الجاتی کس کی تنا ہے سنگترے کی تنا مالتے کی طرح کہہ لیں اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی طرح ہے ری طیب سنگترے کی خوشبو طیب بڑی عمدہ ہوتی ہے طیب اور اس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے ومثل المؤمن مثل اللہ قرآن کا مثلی التمرہ اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کا مثل التمرہ تمراتی کھجور کی طرح ہے کھجور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن متعما حلون اس کا ذائقہ بڑا شیری ہوتا ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے تو یہ دو مثالیں آپ نے کس کی دی ہیں مومن کی تلاوت کرنے والا مومن سنگترے کی طرح ہے شاید آپ میں سے کس نے نام سنا ہو میٹھا میٹھا بھی مالتے کی ایک شکل ہے اس سے ملتی جلتی ہے تو کئی علماق نام نے کہا کہ اترجہ سے مراد وہ میٹھا ہوتا ہے وہ المؤمن اور اس ممن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے کھجور کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذیکہ بر اس کا بھی میٹھا ہی ہوتا ہے آگے اب منافق کی دو مثالیں لے لیں وہ المنافق المنافک اللہ قرآر ماسل الرحانہ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ماسل الرحاناتی ایک خوشبودار پودے کی طرح ہے ریحانہ ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں تو ریحانہ کی طرح ہے ری ہوا تو یہ خوشبو عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے وہ ماسل المنافک اللہ تلاس القرآن اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن کی طرح ہے لئی صلاح علی جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی وقام وا اور اس کا ذائقہ بڑا تلخ ہوتا ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ مومن اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال اس سنترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ جس کا ذائقہ بھی عمدہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا مومن بنائے جس کی مثال اترجہ سے دی گئی ہے سنگترے سے دی گئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مسلمان کیسے ہیں جو تلاوت نہیں کرتے تو روزانہ تلاوت ہونی چاہیے قرآن کلام پاک کی اس کے بعد حدیث کا نمبر کیا ہے ون سکسٹی سیون قاف اس کو روایت کرنے میں بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ نبی علیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تئین یہ روایت آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رشک کرنا حسد کا مانا یہاں پہ کیا رشک کرنا رشک کرنا مستحسن نہیں ہے اللہ فی اتنا مگر دو چیزوں میں دو خسلتوں میں راج نمبر ایک اس آدمی کی خصلت آتا اللہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو اس کی تلاوت کرتا ہے آنا اللہ آنا اللہ رات کی گڑیوں میں اور دن کی گڑیوں میں صبح و شام تلاوت کرتا رہتا ہے فرمایا اس آدمی کو پر کرنا چاہیے اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا بچہ نظر آئے تو آپ کہیں میں بھی اپنے بچے کو ایسا ہی بناؤں گا کہ قرآن کا حافظ ہو صبح و شام تلاوت میں لگا ہوا ہو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شریعت کیا کہتی ہے رشک کس پہ کریں اور ہم رشک کس پہ کرتے ہیں اس بچے پہ جو دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہو جو انگلش انگریزوں کی طرح بولنے میں بہت آگے ہو جو میڈیکل میں بہت آگے ہو جو انجینئرنگ میں بہت آگے ہو تو ان امور میں کسی بچے پہ اگر آپ رشک کرتے ہیں کسی آدمی پہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہے یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ اتنی بری بات نہیں ہے لیکن چلیں ایک بری مثال لیتے جائیں کسی پہ رشک کرنا جو گانے گاتا ہو کہ گانے تو یہ کہتا ہے سوچنا کہ کاش میرے بچے بھی ایسے ہو جائیں جیسے یہ لڑکی ڈانس کرتی ہے کاش میری بچی کو بھی ایسا ڈانس تھا جائے تو ایسا رشک کرنا حرام ہے تو رشک اس پہ کریں اس حافظ قرآن پہ کریں فرمایا دوسرے نمبر پہ فرمایا یا پہلے نمبر پہ دوبارہ سن لیں لا حسدہ اللہ حفظ نتینی رشک قابلِ اس رشک جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے اللہ فطنا مگر دو طرح کی آتوں میں دو طرح کی خسرتوں میں قرآن دیا تو وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کی گڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں ورد اور دوسرے نمبر پہ اس آدمی کی خسرت آتا اللہ مالن جس کو اللہ نے مال دیا فہو ينفقه آنا وآنا تو وہ اس سے خرچ کرتا ہے رات کی گڑیوں میں اور دن کی گڑیوں میں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کو اوپر رشک کریں نہ کہ اس کو اوپر رشک کریں جو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے لیکن کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی پلازے کے کو اوپر پلازا یہ, یہ قابل رشک نہیں ہے حدیث نمبر 168 میم یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم اللہ وہ کہتے ہیں اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اللہ کے رسول نکلے جب ہم صفا میں تھے صفحہ کس کو کہتے ہیں صاحب صفحہ تو آپ نے سننے ہوں گے مسجد نبی میں وہ جگہ جہاں فقیر اور مسکین صحابہ کے نام رہا کرتے تھے جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اپنا گھر بنا سکیں اور شادی کر سکیں تو یہ چھڑے غریب لوگ مسجد میں رہتے تھے جہاں رہتے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں صفحہ یعنی کہ صفحہ سایہ دار جگہ تو اللہ کہ رسول اللہ اسلام نکلے ونحن في الصفہ جبکہ ہم کہاں تھے صفہ میں تھے فقال تو اپ نے کہا ایکم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان تم میں سے کون چاہتا ہے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر صبح جائے الى بطحان وادی بطحان میں اور الحقیق یہ وادی عقیق میں فیاتی منہو تو اس وادی سے لے کر آئے بنا قطعینی قومہ وینی دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں فی غیر اچمن بغیر کسی گناہ کے ولا قطع رحمین اور بغیر کسی قطع رحمی کے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ روزانہ وادی ابتحان جائے اور وہاں سے فری میں بغیر کسی پیسے کے دو اونٹنیا لے کر آئے شاندار بڑے بڑے کوہانوں والی اور اونٹیاں لانے میں نہ پیسے دینے پڑے نہ کوئی گناہ کرنا پڑے نہ کسی رشتے دار کی حق تلفی کرنا پڑے تو یہ کس کو پسند ہوگا تو سب صحابہ کے نے کہا اللہ کے میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے اور یہ مثال آج کے زمانے میں تھوڑی سی تبدیل کر دیں کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ پانچ چھ کلو دور جائے روزانہ اور وہاں سے فری میں ایک لینڈ کروزر لے آئے پیسے بھی نہ دینا پڑے گنا بھی نہ کرنا پڑے کسی رشتہ دار پہل کی حق تلفی بھی نہ کرنا پڑے آسانی سے دو لینڈ کروزر مل جائیں کون چاہتا ہے کہ ایک کام کرے جواب کیا ہوگا ہر کوئی چاہتا ہے جی یہ تو تو فرمایا ایو کم یحبو تم میں سے کون پسند کرتا ہے این یغدوا کل لیوم ان کے وہ ہر دن صبح صبح جائے الہ بطحان وادی بطحان میں اول الحقیق یا وادی حقیق میں یہ یعنی کہ برساتی نہریں ہیں جو مدینہ میں بہتی ہیں اس دمانے میں آپ لیں کہ مدینہ سے باہر اور آج کر مدینہ کے بیچ فیاتی منہ بنا قطعی نکو ما وینی تو اس وادی سے وہ لے کر آئے بڑے بڑے کوہانوں والی دو فی غیر اسمن بغیر کسی گنا کے ولاقت اور بغیر کسی قطع رحمی کے کسی رشتہ داری کو توڑے بغیر فقول تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے ہم یہ ہی چاہتی ہیں قالا تو آپ نے کہا کیا تم میں سے کوئی نہیں جاتا مسجد کی طرف لم تو وہ سیکھتا او یقر کرتا کہ آیتین من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی دو ایتیں خیر اللہ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا من نا قطع دو اونٹلیوں سے کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد جائے کیوں تاکہ قرآن کی دو ایتیں سیکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا دو اونٹلیاں حاصل کرنے سے سلاۃ اللہ من سلا اور تین ایتے لینا تین ایتیں سیکھنا بہتر ہوگا تین اونٹنیوں سے ارباً خیر اللہ عرب عین اور چار ایتیں سیکھنا اس کے لیے بہتر ہوگا چار اونٹوں سے وَمِن آدادِ من آداد اور ایتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹنیوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے یعنی کہ آپ نے تین مسالے تو دے دی کہ اگر تم میں سے کوئی روزانہ مسجد میں جائے دو ایتے سیکھے تو یہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہے تین ایتے سیکھے تین اونٹیوں سے بہتر ہے چار ایتے سیکھے چار اونٹیوں سے بہتر ہے پھر آگے فرمایا آ, آگے بھی ایسے ہی سمجھ لو کہ پانچ ایتے پانچ اونٹیوں سے بہتر چھ آئے چھ اونٹیوں سے بہتر سات ایتے فرمایا وَمِن اور کی اتنی تعداد سے بہتر ہے جتنی آتے آپ سیکھ لیں گے اس سے آپ اندازہ کریں قرآن کی تلاوت سیکھنا قرآن کا علم لینا اس کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے باب نمبر دو کیا باب ہے باب فضلو تعاہد قرآن قرآن کا دھیان رکھنے کی فضیلت قرآن کی حفاظت کرنے کی فضیلت ان کے مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی فضیلت یہ نہیں کہ ایک دن تلاوت کی دس دن چھوڑ دی ایک دن پڑھیں گے دس دن چھوڑ دیں گے تو جو ایک دن تلاوت کیا اس کا ثواب ملے گا وہ ظاہر نہیں جائے گی لیکن افضل کون سا آدمی ہے جو روزانہ تلاوت کرتا ہے بغیر نہ کی تو قرآن تاحت کا من کیا ہوگا قرآن کی حفاظت کرنا نگداس کرنا خیال رکھنا بار بار پڑھنا عدیث نمبر 179, 169. قاف. امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے امن عائشہ سے روایت ہے علی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا مسال اللہ قرآن و حافظ لَّه اس اس حالت جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے حافظ اللہ جب کہ وہ اس کا حافظ ہے کس کا قرآن کا اس کی حالت کیا ہوگی کہ سفرہ سافر کی جمع ہے لکھنے والی الکرام کریم کی جمع ہے معزز بار کی جمع ہے نیکوکار کار کہ ایسا آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب کہ قرآن کا حافظ ہے وہ معزز نیکوکار کار لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی کہ روزے کے کتنا بڑا اعزاز ہے وہ مسل اللہ بہو تاحد ہو بہو علیہ اجران اور اس آدمی کی حالت جو تلاوت کرتا ہے بہو تاحد ہو اور وہ اسے بار بار پڑھتا ہے کس کو قرآن کو اس کا بار بار خیال کرتا ہے بہو علیہ شدید جبکہ وہ اس کے لیے مشکل ہے وہ قرآن اس کے لیے دشوار ہے فلاحو اجران فرمایا اس آدمی کے لیے دو اجر ہیں ایک کس کا تلاوت کرنے کا اور ایک تلاوت کرنے میں بار بار مشقت اٹھانے کا اچھا میرا آپ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے وہ جو قرآن کی تلاوت آسانی سے کرتا ہے قرآن کا ہافت ہے یا وہ جس کے لیے دو ادر بتائے گئے ہیں مشکل سے تلاوت کرتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ افضل پہلا آدمی ہے کیونکہ اس کا اعزاز دیکھیں کے ساتھ ہوگا، نیک و کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دوسرا آدمی مشقت اٹھا رہا ہے تو پہلے نے جب حفظ کیا تھا اس نے بھی مشقت اٹھائی تھی اس نے بھی حفظ کرنے میں مشقت اٹھائی ہے برال اس روی سے پتا چلا کہ قرآن کا خیال رکھنا یہ نہیں کہ ایک دن تلاوت کرنا دس دن کرنا بکی مسلسل کرنا بار بار کرنا اس کی بہت زیادہ کیا ہے فضیلت ہے حدیث نمبر 170 سو اس حدیث کے روایت کرنے بے اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہن ابی موسا ابو موسا شریح سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علی صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خیال رکھو قرآن کی طرف توجہ دو قرآن بار بار پڑا کرو فول نفسی بیادی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قسم اللہ کے اٹھا رہے ہیں اللہ کی یہ نہیں کہتے کہ میری, میری جان کی قسم کہتے ہیں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور دوسرا یہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لہوا شفس لہوا یقیناً یہ کیا یہ قرآن یہ قرآن اشد بھاگنے میں اونٹوں سے بڑھ کر ہے یہ قرآن بھاگنے میں اونٹوں سے بڑھ کر ہے بین عقولہ عقوہ عقل کس کی جمع ہے اقال کی رسی وہ اونٹ جو اپنی رسی میں ہو وہ اپنی رسیوں سے جب بھاگتے ہیں تو جتنی تیزی سے وہ بھاگتے ہیں قرآن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے اگر اس کی تلاوت نہ کی جائے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اگر اس سے راس کیا جائے تو یہ حدیث اس میں تنبیہ ہے میرے اور آپ کے لیے کئی بھائی کہتے ہیں جی میں نے ایک بارہ یاد کیا تھا لیکن بھول جاتا ہوں کیا کروں بھائی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یاد کر لیا بیس سال ایسے یاد رہے گا روزانہ تلاوت کریں. تو اس حدیث میں تمبی ہے میرے ان بزرگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کبھی بھی ناغا نہ کرے اپنے بچے سے تلاوت خود سنا کریں مجھے یاد ہے کہ میں نے جب قرآن حفظ کیا تھا تو میری عمر اس وقت نو سال تھی اور میں جس ادارے میں تعلیم لے رہا تھا وہاں سے اپنے گھر میں جاتا جمعہ کو جمعہ کو تو والد صاحب بٹھا لیتے اور مجھ سے پانچ پارے سنا کرتے تھے والدہ احتجاج کرتی کہ بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے گھر میں آرام کرنے کے لیے آیا ہے مدرسے میں بہت پڑھتا رہا ہے ادارے میں بہت پڑھتا رہا ہے لیکن میرے والد صاحب اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کرتے تھے اور آج میں ان کو دعائیں دیتا ہوں اگر وہ نرمی کرتے تو میں بھول جاتا تو بہت سے والدین چھوٹی عمر میں بچوں کو حفظ تو کروا لیتے ہیں مٹھائی بھی بانٹ لیتے ہیں ہار بھی پہن لیتے ہیں لیکن بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچہ بچہ ہے اگر آپ کا بچہ دس سال کا ہے چھوٹا ہے پندرہ سال کا چھوٹا ہے توجہ دیں خود سنا کریں باپ سنیں یا ماں سنیں کاری صاحب کا بندوبست کر دیں روزانہ آ کے گھر میں قاری صاحب سنا کریں یا بچہ روزانہ مسجد میں جائے روزانہ سنا کرے ناگانا ہونے دیا کریں حدیث نمبر 171 ون سیونٹی ون اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری جنابی کی صلی اللہ علیہ وسلم عام کہ وہ پیش کیا کرتے تھے وہ کون جبریل وہ پیش کیا کرتے تھے نبی علیم کے سامنے القرآن قرآن ہر سال مر ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہر سال رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کا دور ہوا کرتا تھا آپ قرآن سناتے بھی تھے ان سے سنتے بھی تھے پورا دور ہوتا دو طرف دو طرفہ یہ کام ہوتا تھا لیکن کبھی کوئی صحابی ایک طرف کا ذکر کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی صحابی کہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سرآن سناتے تھے جبریل کو کوئی کہتے ہیں کہ اللہ قسل جبریل سے قرآن سنتے تھے اور کوئی صحابی کہتے ہیں کہ آپ قرآن سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے اور تینوں عادی سی جگہ پہ صحیح ہیں جس نے کہا کہ جبریل قرآن سناتے تھے اللہ کسول سنتے تھے انہوں نے جھوٹ نہیں کہا بس آدھی بات بیان کی باقی آدھی بیان نہیں کی اور جنہوں نے کہا دور کرتے تھے یہ پوری بات ہے جناب ابو سر رہا تھا وہ کہتے ہیں کان یار رضو علیہ نبی قرآن کہ جبریل نبی علی السلاۃ وسلام کے سامنے پیش کیا کہتے تھے قرآن کل عام ہر سال مرتن ایک مرتبہ فعرض علیہ فی الام اور قبی دفی اور انہوں نے پیش کیا علیہ آپ کے سامنے کیا پیش کیا قرآن مرتین دو مرتبہ فی الام اس سال میں جس سال آفوت ہوئے جس سال آفوت ہوئے اس سال قرآن کا دور دو مرتبہ ہوا ہے نبی علیہ السلام اور جناب جبریل کے مابین تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کی جہرائی بار, بار اللہ کے رسول بھی کرتے تھے جبریل اسلام بھی کرتے تھے تو میرا بچہ اور آپ کا بچہ سستی کیوں کریں وَقَانَ يَا تَقِفُ قُلَّهَا مِنْ عَشْرَا اور آپ ہر سال دس دن اتقاف کرتے تھے فَا تَقَفَ اِشْرِينَ فِي لَحَامِ الَّذِي قُبِدَ اور آپ نے بیس دن اتقاف کیا اس سال میں جس سال آپ فوت ہوئے تو پہلے دس دن اتکاف کرتے تھے قرآن کا ایک دور ہوتا تھا آخری سال بیس نے اتکاف کیا تو قرآن کے دو دور ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دس دنوں میں جبریل اسلام سے قرآن سنتے بھی تھے سنایا بھی کرتے تھے اس کے بعد باب نمبر تین کیا باب ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے وعلمہو اور اس کی تعلیم دے سکھائے حدیث نمبر 172 خواہ اس کو رویت کرنے والے کون ہے امام بخاری عن ابی عبد الرحمن السلمی ابو عبد الرحمن السلمی سے رویت ہے یہ کون ہے یہ تابعی ہیں عن عثمان رضی اللہ عنہ ورثمان سے رویت کرتے ہیں آنی نبی کی وہ نبی علیہ السلط اسلام سے خالہ کہتے ہیں کون کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خیرکم تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من منت جو قرآن سیکھے تعلیم دے تو قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والے یہ کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی جناب عثمان نے یاد کی ابو عبد الرحمن سلمی نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کر لیا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے قرآن سکھایا کروں گا سینتیس سال تقریباً مسلسل قرآن مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھاتے رہے پڑھاتے رہے اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے سینتیس سال قرآن کو دے دیئے. تو میرے بھائیو آپ بھی دیکھ لیں کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا آپ سیکھنے سکھانے میں قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے قرآن کا ترجمہ بھی قرآن کی تفصیل بھی قرآن کے احکام و مسائل بھی یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں تو آپ یا قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے کبھی آپ تلاوت سیکھ رہے ہو کبھی سکھا رہے ہو کبھی ترجمہ سیکھ رہے ہو کبھی سکھا رہے ہو کبھی تفصیل سیکھ رہے ہو کبھی سکھا رہے ہو کبھی احکام و مسائل معلوم کر رہے ہو کبھی احکام و مسائل آپ بتا رہے باب نمبر 4 کیا باب ہے باپ و ترجیح و تلاوت قرآن میں المدو حرف کو لمبا کرنا کھینچنا مد کرنا و ترجیح اور ترجیح کسے کہتے ہیں آواز کو حلق, میں آواز کو حلق میں پھیرنا آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی حدیث نمبر 173 سو تہتر اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری امام مسلم کا المعاوية بن قرة معاويہ بن قرہ المزنی سے روایت ہے ان عبداللہ بن مغفل المزنی بول روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مغفل المزنی سے قال وہ کہتے ہیں رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتحی میں نے نبی علی ساتوسنام کو فتح کے دن دیکھا ان یعنی کے مکہ فتح کے دن دیکھا الا ناقۃ لہ آپ کی ایک اونٹنی پہ میں نے آپ کو دیکھا آپ اپنی اونٹنی پہ تھے یقرؤ آپ تلاوت کر رہے تھے سورة الفتحی سورة کی او من سورة الفتحی یا سورة الفتح کی چند عیتوں کی من تبیزیہ ان کے پاس کی سورة الفتح پوری کی تلاوت کر رہے تھے یا سورة الفتح کے کچھ حصے کی من تبیزیہ ہے حالا تو کہتے ہیں کون کہتے ہیں عبداللہ بن مغفظ صحابی کہتے ہیں فرجع فیہا تو آپ نے اس تلاوت میں کیا کی رجع ترجی کی آپ نے سورہ فتح کی تلاوت میں کیا کی ترجیح کی اور ترجیح کس کو کہتے ہیں میں بتا چکا ہوں, آواز کو حلق میں پھیرنا مبینہ مبینہ پڑھتے ہوئے آپ الف کو ایسے پڑھیں گویا کہ آپ تین دفعہ پڑھ رہے ہیں بلکہ تین دفعہ پڑھ رہے ہیں مبینہ اس انداز سے میں بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکا اس انداز سے کہ یوں لگے کہ آپ ایک کو پڑھتے ہوئے آواز کو اپنے حلق میں پھیر رہے ہیں ایسے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ہوا اچھا اب کچھ علمائے کے نام کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے چر رہی تھی اس لیے آواز اس طرح نکل رہی تھی صحیح بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا بلکہ آپ خود ایستا کر رہے تھے وہ فی روایت البخاری وی وی روایت البخاری کے ایک روایت میں ہے کہ وہوا یکراؤس طرفتحی کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سر ایفت کی تلاوت کر رہے تھے او من سور الفتحی یا الفتح کے ایک حصے کی تلاوت کر رہے تھے قراؤتا لینہ قراؤت آپ کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے نرمی سے آپ تلاوت کر رہے تھے وہوا یرجع اس آل میں کہ آپ ترجیح کر رہے تھے وہی ترجیح جس کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے اس کے بعد حدیث نمبر 174 ہا. یعنی کہ اس کو رویت کرنے والے کون ہے امام بخاری قطادہ بن دیامہ صدوسی سے رویت ہے قالا وہ کہتے ہیں سوئی لانا سن انس بن مالک رضی اللہ, رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی فقالا تو انہوں نے کہا کنوں نے انس بن مارک نے کہا کانت مدہ آپ کی قرات کیسی تھی مد تھی یعنی کہ آپ حروف مدہ کو لمبا کرتے تھے آگے وضاعت آ رہی ہے ثم قرآا پھر انہوں نے پڑھا کنوں نے انس بن مارک نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال دی بسم اللہ الرحمٰن پڑھ کر مثال دی کہ تو بھی بسم اللہ کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے مد کرتے تھے بسم اللہ میں مد کہاں گی لام کے اوپر لفظ اللہ کے لام کے اوپر کیونکہ عرف مد ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ مد ہو گئی اور یہ کون سی مد ہے اس کو مد کو کہتے ہیں مد طبیعی یہ عام مد ہے اور ایک مد کچھ اور لمبی ہوتی ہے جب روپے مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر مد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پھر مزید آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ فی الحال جس مد کی بات ہو رہی ہے یہ عام مد ہے یہ سادہ مد ہے یہ بہت لمبی نہیں ہوتی تو بسم اللہ میں بھی آپ نے لمبی مد کی, کی وہ تورحمان اور رحمان پڑھتے ہوئے بھی آپ مد کرتے تھے لمبا کرتے تھے بسم اللہ مڑھتے ما ما ہوئے رحیم اور الرحیم پڑھتے ہوئے بھی آپ مد کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ رحیم یہاں پہ بھی مد رحم ماں پہ بھی مد اور بسم اللہ کی نام کے اوپر بھی مد اس انداز سے آپ متیں کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کی پر سنت کیا ہوئی تلاوت کرتے ہوئے ترجیح کرنا بھی اور مد کرنا بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے اور نبی علیہ السلاۃ کی سکھائی ہوئی قرآن کے مطابق رات کرنے کی توفیق دے اس قرآن کی تلاوت سیکھنے کی اس کا ترجمہ سیکھنے کی اس کی تفسیر جاننے کی اس کے حکام اور مسائل جاننے کی توفیق دے اور جن ہمارے دوستوں نے اس دورے کا انعقاد کیا ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں اس کے انتظامات کرتے ہیں اس کو ترتیب دیتے ہیں ان سب کی محنتی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ لوگوں کا اس دورے میں شریک ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ مجھے بھی اخلاص دے آپ کو بھی ان کو بھی اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب ال